اب یہ آخری دو کو جو ہے سورہ مبارکہ کے اس میں جو ایک نقشہ کھینچا گیا ہے وہ حضرت مسیح علیہ السلام اور ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ایک مخاطبہ اور مکالمہ قیامت کے دن کا اور اس کے پس منظر میں یہ ہوا کہ پوری انداستان ایک نئی شان سے سامنے آتی ہے یوم یجمع لاہور رسولہ اس دن کا تصور کرو جس دن اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کو جمع کرے گا فیقول ماذا مادہ اور پوچھے گا آپ لوگوں کو کیا جواب ملا تھا آپ کی قوموں نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ کال اللہ مولانا وہ کہیں گے ہمیں کچھ معلوم نہیں اللہ تعالیٰ کی جناب میں زبان کھولنے سے بچیں گے ان کا انتا اللہ العیوب اللہ تو سب کچھ جاننے والا ہے غیبوں کا جاننے والا ہے اللّہ الویوب تمام چھپی باتوں کا جاننے والا ہے تیرے تجھ پر منکشف ہے اس کال اللہ سب نمریم اب خاص پیشی جو ہے وہ ہو رہی ہے حضرت عیسائی نے مریم وہ دنیا میں پوجے گئے اللہ کے بیٹے بنائے گئے سال و سلاساں قرار دیے گئے لہذا اب ان کو جو شرمندگی اٹھانی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے سامنے اس کا نقشہ کھینچا گیا اس قال اللہ یا اسب ابن مریم اس کو نعمتی علیک اور جب کہے گا اللہ تعالیٰ کہ اے مریم کے بیٹے ایسا درا میرے ان عامات کو یاد کرو جو تم پر ہوئے والا والدت کا اور تمہاری والدہ پر ہوئے اس اتو کا بے روحی خوش جبکہ میں نے تمہیں مدد پہنچائی تائید کی تمہاری روح کچھ سے جبرائل کے ذریعے سے تو کلناس اب الباس تم نے گفتگو کی لوگوں کے ساتھ پگھروڑے میں بھی بوجھ میں بھی انفنسی میں بھی اور کہلن اور پوری طریقے سے جوان اور پورے طریقے سے ایک ایڈلٹ کی حیثیت سے حیثی بھی بھائی سلام تو کل کتاب اول حکمت تورات اول انجیر ابو الفاظ آگے عال عمران والے اور یاد کرو ہماری اس احسان کو جب میں نے تمہیں سکھائی کتاب بھی اور حکمت بھی یعنی تورات بھی اور انجیر بھی درمیان کا واؤ یعنی کے معنی میں آئے گا واو تقسیم وہ اس تخلو کو منتی نے کہا بےزنی اور یاد کرو جب کہ تم بناتے تھے گارے سے پرندے کی ایک شکل میرے حکم سے فتح بےزنی پھر تم اس میں پھونک مارتے تھے تو وہ ایک کرتا ہوا پرندہ ہو جاتا تب میرے حکم سے وہ تمری العتما والا بڑا اور تم اچھا کر دیتے تھے مادر کو بھی اور کوئی کو بھی میرے حکم سے اور جبکہ تم مردے کو کھڑا کر دیتے تھے چلنے والا بنا دیتے تھے بےزنی میرے حکم سے بھائی کفف تو بڑی اسرائیل عن کا اور یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے بڑی اسرائیل کے ہاتھ روک لیے تم سے ان کے ہاتھ تم تک نہیں پہنچنے دیے یہ وہی واقعہ ہو گیا کہ حضرت مسیح گرفتار نہیں ہوئے حضرت مسیح کو عین اس وقت جبکہ وہ پولیس والے داخل ہوئے باغ میں چار فرشتے اترے ہیں اور لے کر آسمان پر چلے گئے وہ اس کف تو بنی اسرائیل عن کا میں نے ہاتھ رو کے رکھے بنی اسرائیل کے پچھے اس گیتا ہوں بے بل بائی جب تم ان کے پاس آئے کھلے موجودوں کے ساتھ فقال الدین قفر البین ہوں تو کہا ان لوگوں نے جنہوں ان میں سے کفر کیا ان ادا اللہ سیرو مین نہیں مگر کھلا جادو وہی اوہید اللہ ہماری اور پھر طرح یاد کرو میرے اس احسان کو کہ میں نے اشارہ کر دیا دل میں ڈال دیا وہی کی ہماری ان کی یہ وہی یہ خفی ہماری اناہر بات ہے وہی یہ جو ہے وہی نبوت تو نہیں آ سکتی لیکن جیسے کہ شہد کی مکھی کے لیے وہی کا لفظ آ گیا ہے آسمانوں کو وہی پی اللہ تعالیٰ نے تو یہ وہی خفی ہے وہ اس پوحے تو اناری اور جب میں نے اشارہ کیا الہام کر دیا ہماری کو انعام بے رسولی ایمان لاؤ مجھ پر بھی اور بے رسول پر بھی کالو آمن بشد بے اننا اور انہوں نے کہا کہ ہم ایمان لائے اور اے عیسا آپ بھی رہیے ہم اللہ کے فرما برداروں میں سے ہے اس قال اور ذرا یاد کرو اس واقعے کو جبکہ ہماری عید نے یہ کہا یا عیصب نہ مریم اے عیسا مریم کے بیٹے ہل تسطی اور ربوں کا کیا آپ کے رب کو یہ قدرت حاصل ہے منت سما کہ ہم پر آسمان سے ایک خان ایک دسترخوان اتر آئے کالت تق اللہ کل تم مومن عیسا نے کہا کہ اللہ کا تقبہ اختیار کرو اگر تم ایمان رکھتے ہو ایسی دعائیں نہیں کرنی چاہیے ایسے مطالبے نہیں کرنے چاہیے کارون اُرید و انا کو لمندہ <مِنحا> ان کا نہیں ہم چاہتے ہیں کہ آسمان سے خان اترے اور اس میں ہمارے لیے غذا ہو اور ہم اس پر سے کھائیں وہ تطمئن نہ اور ہمارے دل بالکل مطمئن ہو جائے یعنی وہ ایسی بات ہوگئی جیسے حضرت ابراہیم نے کہا تھا ارے نہیں کیا فتو ہوتا اس طرح کا کوئی مشاہدہ وہ بھی مانگ رہے تھے ب نا جما اور ہمیں یہ معلوم ہو جائے پوری طریقے سے انقد صدق کا کہ آپ نے جو باتیں بھی ہم سے کہی ہیں بالکل سچی ہیں کسی شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں بنکون علیہ ہاں من شاہدین اور ہم ان تمام باتوں پر پورے پورے گواہ بن جائیں ہمیں وہ یقین کامل حاصل ہو جائے کہ پھر ہم آپ کی جانب سے جب تبلیغ کریں لوگوں کے اندر تو ہمارے اپنے دل میں کہیں کسی شک و شبے کا کوئی کانٹا باقی رہ قال کالا عیسب المریم تو اس پر حضرت عیسا نے مریم نے دعا کی اللہم ربنا انزل علینا من آرمنا اے اللہ اے ہمارے رب کتاز ہم پر ایک دسترخان ایک خان بھرا ہوا آسمان سے تکون لنا عیدن وہ ہمارے لیے ایک عید بن جائے گا جشن کی بات ہو جائے گی آسمان سے خاص ہے ہاں سے کھانا ہمارے لیے آئے لینا اب آنا ہمارے پہلوں کے لیے بھی پچھلوں کے لیے بھی وہ آیا تم اور ایک نشانی بن جائے گی تیری جانب سے ورزقنا اور ہمیں رسکا فرماوان تو خیر الراضین اور یقیناً تو بہترین رزق دینے والا ہے قال اللہ اللہ نے جواب الرشاد فرمایا انی منزل میں نازل کر دوں گا وہ تم پر یکفر باد منکم لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی کفر کی ربیش اختیار کرے گا عذاباً لا عزابن من العالمین تو پھر اس کو میں وہ عذاب دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی وقت کو نہیں دوں گا یعنی جب اس طرح کا خرق عادت کوئی چیز دکھا دی جائے کھلا موجزہ پھر رعایت نہیں ہوتی چنانچہ قوموں کا معاملہ یہی تھا قوم سمود نے مطالبہ کیا حضرت صالح علیہ السلام سے کہ ابھی اس چٹان میں سے ایک گابن جو اونٹنی برامت ہو جانی چاہیے وہ اونٹنی جو ہے برامت ہو گئی لیکن اب رعایت نہیں تھی اب اگر ایمان نہیں لاؤ گے تو ہم کہہ دیا گیا چند دن ہیں تم بس ہو گے اب اس کے بعد ختم ہو جاؤ گے اس لیے کہ اس قسم کی نشانیاں دکھانے کے بعد پھر وہ رعایت نہیں رہتی مہلت ختم ہو جاتی ہے یہ بات مطب بہت تفصیل سے آئے گی سورج شعرا میں کہ اے نبی یہ جو آپ سے نشانیاں مانگ رہے ہیں اور ہم نہیں دکھا رہے ہیں یہ ان کی خیر خائی میں اگر جس قسم کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں وہ ہم دکھا دیں گے تو ان کی مہلت ابھی ہمیں ختم کرنی ہوگی پھر ان کو مزید رعایت نہیں دیا سکے گی اور اس قسم کے مول دیکھ کر پہلے بھی کوئی ایمان نہیں لایا نہ یہ لائے اندر جو فساد ہے نیت کا وہ کہاں ہی میں ماننے دے گا نہ قوم صالح نے مانا حالانکہ ان کو اپنی تنخواہوں کے سامنے انہوں نے ایسا موجودہ دیکھ لیا حضرت عیسیٰ کے موجودوں کو یہودیوں نے نہیں مانا جادو کرا دیا تو معجو سے, سے ایمان تو کوئی لایا نہیں سوائے وہ جادوگر جو تھے حضرت موس علیہ سلاد جن کا مقابلہ ہوا تھا باقی یہ کہ عام قوم جو ہے فرعون تو ایمان نہیں لایا فرعون کے جو درباری ہے وہ ایمان نہیں لائے تو اس لیے یہ جو ہوتا ہے کہ اگر کوئی اس قسم کی نشانی دکھا دی جائے تو یہ اصل میں پھر لوگوں کے لیے اس اعتبار سے ان کے خلاف جا پڑتی ہے کہ ابھی اللہ کچھ اور مہلت دیتا کچھ اور ڈھیل دیتا کچھ اور لوگ سمجھ لیتے کچھ اور لوگوں کو ایمان کی توفیق مل جاتی اور وہ سلسلہ بند ہو جاتا اور اللہ ملز الم فمفر بادم میں نازر تو کر دوں گا تم پر وہ لیکن پھر اس کے بعد جو کوئی بھی تم میں سے کوئی کفر کی نبیش اختیار کرے گا نا کرے گا عذاباً لا عذاب العالمين تو پھر اس کو عذاب وہ دوں گا جو تمام جہانوں میں کسی اور کو نہیں دوں گا مریم اب یہ آخری ڈاپ سین ہے اس کا اور بہت سخت ہے یہ اور جب کہے گا اللہ کالا ہے مریم کے بیٹے عیسا اہم تک کا کیا تم نے کہا تھا لوگوں سے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا معبود بنا لینا اللہ کے سوا تم نے کہا تھا کہ سبحان حضرت عیسیٰ فرمائیں گے ارض کریں گے اللہ کو پاک ہے ماں یا نقول ماں لے حق میرے لیے کیسے ممکن تھا کہ میں وہ بات کہتا جس کے کہنے کا مجھے کوئی حق حاصل نہیں ان کل تو کل تو اگر میں نے وہ بات کہی ہوتی تو پروردگار وہ تیرے علم میں ہوتی ہے تالم و معافی نفسی تو تو جانتا ہے جو کچھ میرے جی میں ہے ولا عالم معافی نفسق میں تو نہیں جانتا جو تیرے جی میں ہے ان نکان کا علام الب یقیناً تو تمام غیروں کا جاننے والا ہے حقیقت تیری نگاہ کے سامنے تو موجود ہے ماں کل تو میں نے ہرگز ان سے کچھ نہیں کہا اللہ ماں امر تانی مگر وہی کچھ جس کا کہ حکم دیا تھا اللہ ربی و ربک رب اور وہ یہی بات تھی کہ میں نے ان سے یہی کہا تھا یہ پرستش کرو اور بندگی کرو اللہ کی جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا رب ہے رب ہے وکن تو علیہم شہید اور معادوم اور میں تو ان کے اوپر جب تک ان میں موجود تھا ان کا نگران تھا ان کے اوپر میں ان کی دیکھ بھال کر رہا تھا یہاں یہ خبردار ہونا نگرانی کرنے کے معنی میں ہے وکن تو علیہم شہید ام معدوم توفی پلماں تبف ہے تو اٹھا لیا اب یہاں بھی کے معنی میں نہیں ہے انی متوفی کا وہ یاد رکھ ساری بحث جو میں کل کر چکا ہوں جب نے مجھے اٹھا لیا کن کا انتر رقیب تو اس کے بعد تو ظاہر ہے کہ تو ہی نگران تھا ان پر وان کا شعین شہید اور یقیناً تو ہر چیز پر نگران ہے ہر چیز پر گواہ ہے ہر چیز سے باخبر ہے ان تو عزب ہوں اگر تو نے عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں تجھے کل اختیار حاصل ہے جس طرح چاہے عذاب دے میں ان تک اہ اللہ اگر تو نے بخش دے فن کا انتل عزیز الحکیم تو, تو زبردست ہے حکمت والا ہے یہ بہترین انداز ہے یہ درخواست بھی ہے معافی کی درخواست بھی ہے وہ اپنی شفقت رافت نوع انسانی کے حق میں انبیاء کے اندر جو ہوتی ہے لیکن اس سے آگے بڑھ کے بھی نہیں کہہ سکتے مقام ابدیت یہی ہے علاق و ابدن و ان تربا مب رب, رب, رب ال اختیار تیرا ہے فن ہوں میں بادہ عذاب دے تو تیرے بدلے ہیں تیری مخلوق ہے تخیر رہوں اور اگر تو باف فرمانا چاہے تو تجھ پر سے تجھ سے تو کوئی بات کچھ نہیں کر سکتا کوئی جواب طلبی نہیں کر سکتا کہ تھی کیسے بات کر دیا میں ان تفصیل رہوم فن کا انتل عزیز الحکیم تجھے ہر اختیار حاصل ہے تو زبردست ہے حکمت والا ہے کال اللہ يوم ينفع اللہ فرمائیں گے اب جیسے میں نے ڈراپ سین کہا تھا یہ پوری پیشی جو ہے اس کا آخری نقشہ کیا ہوگا اللہ فرمائے گا یہ آج کا دن وہ ہے جس دن سچوں کو ان کی سچائی فائدہ پہنچائے گی خال اللہ یومفالقین صرف ان کا صدق ان کے حق میں مفید ہوگا لہم جنات ان تجریب ان تعطیل الحرار و خالدین فیحا عبدا. ان کے لیے باغات ہیں جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے فیحہ آبادا رضی اللہ عنہم و رضوان اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے یہ آخری مقام ہے رضا مندی باہمی اللہ تم سے راضی تم اللہ سے راضی رضی اللہ عنہم و رضوان زال فوج العظیب اور یہی ہے بہت بڑی کامیابی لاہ ملک ثبابات ولہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی پادشاہی و معافی اور جو بھی ان سب میں ہے اس کی بادشاہی اس کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے وہ آیا کل شاہد قدیر اور وہ ہر چیز پر قادر ہے یہاں اللہ کے فضل و کرم سے سورہ معدہ ختم ہوئی نوٹ کر لیجیے سورہ نساب پر پہلی منزل ختم ہو گئی تھی سورہ معدہ پر مکی اور مدنی جو سورتوں کے گروپس ان کا پہلا گروپ ختم ہو گیا ایک مکی سورت سورہ فاتحہ اگرچہ حجم میں بہت چھوٹی مانند بہت عظیم پورے قرآن کے ہم وزن رقدا کینا کسپن المساجم اور قرآن العظیم یہ سورہ حجر میں آج پڑھیں گے اور اس کے بارے میں یہی رائے ہے مفسرین کی کہ یہ سورہ فاتحہ کے بارے میں لیکن چار یہ عظیم ترین سورتیں جو ہیں جو مدنیات ہیں بقرہ آل عمران نساء اور قائدہ اور دو دو کے جوڑوں کی شکل میں ان کا امود کیا تھا ایک تو شریعت آسمانی مکمل نمبر دو اس میں اہل کتاب سے گفتگو رد و قدع ان پر الزام انہیں دعوت وہ سارا جو کچھ تھا ان کی غلط باتوں پر تنقید ان کی غلط عقائد کی نفی ان کی تاریخ کے اندر جو جو اہم واقعات ہیں ان کا تذکرہ اس کے نتیجے میں ان کا معذول کیا جانا اس منصب سے جس پر وہ دو ہزار برس سے فائز تھے امت محمد صلی اللہ علیہ سے ان کا فائز کیا جانا یہ بھی آخری درجے میں اس گروپ میں یہ بات مکمل ہو گئی ہے بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم